واصحابه وليس بقرص خلطان وليس ما بعض وبعض بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعض الله اللذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سبحان الله لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم سبحان الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدون لي لا يشركون بي وقال بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اللهم انطو بالله صدق الله مولانا لا اله الا الله ورسول الله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلكا وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب السلام علیکم آستان آیا کرما والا شریف کی طرفوں مناقد ہونے والی معافلے صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ناچیز اپنے دیرینہ متعلقین اور دوست احباب دی دعوت جامعہ مسجد نور دن حاضر خدمت ہے اللہ شاہ شانہ تسان دوست دی اور اس فقیر ناچیز دی حاضری اپنی بالغاہالیہ قبول منظور فرما دے آمین دوست ساڈی ملاقات دا جہاں جہاں نے یہ ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالی انہوں نے مقاصد پورے فرمائے آمین اور پوری دنیا کے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور تقوی دولت عطا فرمائے عزیزان گرامی عالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم متحرہ سرکار دی رشالت مبارکہ انسانوں دو ایسے جوہر دو ایسے ہتھیار عطا فرمائے یا دو ایسیا قوتیں اور طاقت عطا فرمائی جنہ کے ذریعے انسانوں نے یا ترقدی اور مظلوم انسانیت نے آزادی حاصل کی تھی دو طاقت وہ دو جوہر صرف دو لفظ ایک ایمان کا اور دجا تکوے کا پرہیزگاری یہ ہوئی دو طاقت مظلوم محکوم تے دکھی انسانیت مظلومیت محکومیت غلامی اور ضلعت آزاد کر ہے کیڑیاں دو طاقت ایمان اور حکیم پورا کا پورا اس سے اسے زور دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اندر اس سے اسے زور دے رہے اللہ دے ولی سلسلہ لیا نقش بندیہ دے سلسلہ چشتیہ دے سلسلہ لیا سور بردیہ دے سلسلہ علیہ قادریہ دے گاری دے جس سلسلے دے لیے اولیاء اللہ نے ہوئے نے یا اگے ہونگی ہونا بھی یہ چیز دتی جاندی ہے کہ اس نے خود بھی ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہے اور اگے نو اس لوگ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق چلانا ہے تھنو سانو ایمان اور تقوی دی اہمیت کا پتا نہیں ساڈی نظر چائے ایک مولویا کا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 ایمان اور تکوے دی دولت دے ہے او در تمام ظاہری طاقت ظاہری وسائل ہر طرح دے مالی سازو سامان دیکھ کے اور دوسری طرف ظاہری کمزوری ظاہری ناتوانی بے سر و دے, دے اندر دلم در ایمان اور تکوے والے پاس لا ہے پھر انہ دونیں طاقتوں مد مقابل کھڑا کر دیا ہے پھر وہ جڑے ظاہری اسباب اور وسائل اور طاقت والے ہوں ایمان اور تقوی دی طاقت رکھ والے ظاہری بے سازو سمان لوگوں کے ہاتھوں گرا کے اور اپنی ہمیشہ کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر کروا درانے مجید نے دو چیزاں تین واعدے کیے دو شام پیدا کرو تین چیزوں کا وعدہ لیکن امت منہ ہے سلتے اکثریت اسپاش آئے پھر وہ تین واعدے سب سے سڈے ہوئے ہیں میں وہ جناب کے سامنے مان اور تقوی میاں صاحب شیر ربانی رحمت اللہ تعالی سرکار دے چار گلیں سنا کے تے کوشش گا کہ سڈے اندر کوئی اے ہو جی چمک پیدا ہو جائے جیڑی اللہ کے پیاروں آن دے اندر پیدا ہو سورا نور آیت نمبر پی پچوجا سور آیت نمبر پچوجا ارشاد ربانی فرمایا واحد اللہ واحد اللہ الن کم واہل سوالخل کمستخل فل مین کبلم ول یو مک ن لم دین دبا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ یا بدھ نی لاش رون بی فرمایا اللہ وعدہ کیتا ہے اللہ منو مینگے ایمان دے نال واہ مینو اور نیک عمل والیاں دے نال تو ایمان اور نیک ਦੇ وال اللہ نے واعدہ فرمایا ہے تین شہم کا لائس تخلے ارد ایک وا دے بھی اللہ ان زمین کے اندر اپنی خلافت اتا فرمائے گا ہاکم متلک رب دے ہر پاسے وہ حکومت رب تو ایمان والے اور عمل سالے والے جڑے ہو گے میں وا کر زمین دی خلافت اتا کر لائس تخل فن فل ارد زمین دی خلافت انتا کرمایا ان والا جو مک نم تین ہمل درد فرمایا زمین دے اندر دے دین نو مضبوط کر دیا گا نو مضبوط کر دیا گا جمع دیا گا اور فرمایا والا یوبت دل نو بہ د خو بہم امنا جہ سب کا خوف دشمنہ دا دے ان دلچ آیا سی وہ خوف کٹ کے دے امن پا دیا گا تین وا اللہ نے فرمائے نے دو چیزاں پیدا ایک ایمان پہ دوجا ایمان تے تکوا پیدا کرنا، اللہ نے دو واعدے فرمائے ایمان تکوا فرمایا ایمان والے تسی پیدا کرو خلافت بھی زمین دی کی تڈے سفرد تین بھی تھوڑا جما دیا گا امن خوف دی تھان تے امن دے دیا گا رینج بٹھا لو رب نے مشروط کر دیلی وہ گل سمجھا جی اللہ نے شرط لا دیتی ہے دو چیزاں تھی پیدا کرو تین میں دیا کنیا دیا گا استخلاف پہ لڑ تمکی دین اور امن کی جگہ خوف کی جگہ امن زمین دی خلافت پڑے گی دین جہاں رب آ میں میں پسند کیتا ہے یعنی دین اسلام یہ دین اسلام تا جمع دیا گا کوئی ہلا نہیں سکتا فرمایا تیجی شاید خوف دشمن کا جنہ بھی تھوڑے دل چ گا کھ کے پرہ مارا گا خوف دی جگہ امن آ جائے گا دشمن دے دل چو جائے گا ہوں گور کر ملاپ کی محفل چلے فقیر دا پیغام ہمیشہ وکر ہی ہوتا ہے اسی واسطے دجے مقام د فرمایا تم لو منی فرمایا اگر تسی مان والو گوگے اگر تھی ایمان والے ہوگے, غالب تسا ہی رہنا ہے یہ سور انال ہے صاحب اسے پرائیے رب آدھا بد دل نہ ولا بلا غم نہ کرو بان تما ہلو نہ اگر کسی ماں آ ڈاڑے کساں ہو تو ہنڈے ڈاڑا ہو سکتا پھر بخاری شریف کی حدیث نے فرما اسلام و اسلام غالب رہ مغلوب نہیں ہوتا اسلام مغلوب نہیں ہوتا اسلام, اسلام, اسلام اتنے رہ تھلے نہیں ہوتا اسلام چڑھ کے رہد اسلام دی کنڈ نہیں لگتی جس مسلے دی کانڈ لگ جائے سمجھ لو ان اسلام چڑیا کنڈ لگی سیاڑے آدھے نے تگڑے بلوان کا شکر دے تو کدی نہیں جنا تا جائے سمجھو اندر استاد ہی کٹو نہیں جہ استاد رب ہوئے محبوبے خدا جی کنڈ پیچھے نہیں کر سکتا اس واسطے فرمایا ان رہیاں میں بھی آمی مگر اللہ دا پیارا ولی ایمان تگوے دا دامن پڑن والا اللہ دا ولی کدی مغلوب نہیں رہا بادشاہ پہ بھی حکومت کردا رہا ہے بدایا ون نہایا بہدر شب نے کتیر دید نمبر پن سفا نمبر غالبن ان جنگے یرموک لڑی جا رہی حضرت امیر عمر کا دور سی ہرک لباد شان تاکیا اتر फौज रूमिया की शिकस्त खा के हिरपुर देल गई उन्हें पूछा यह दसो अपने फौजियां पुछण लगा ए दसो जिन्ह मुसलमान हाथों में हाथ पेंदे ने तुडे जिन्ही लड़े हो जंग की थी, वो तो वर्गे बशर नहीं थोड़े वर्गे बंदे नहीं की गल کیوں تو تو ڈاڈے ہو جی ٹھے جاندے, جاندے ہو, ہو جی شکست دکھا جاندے ہو، تو اندر کیڑی کمی لولے ہو لنگڑے ہو کیڑی گل ہے ان فوجیا تو سوال کیتا رومی فوج تو سوال کیا ہرک لباد شاہ کہ کڑمیوں کیڑی کمی ہے تھی کیوں ہمیشہ لطر کھا کے مسلمانوں کو آتے ہو رگ بشر نہیں پھر کی وجہ تھی کیوں ہمیشہ شکست کھانے ہو یہ سوال انہیں کیا فوج رومیا کے ایک بڑھا فوجی اٹھ کلوتا انہیں آخیا بادشاہ کر لیا ابھی ہوں چوکھے ہاں ہر میدان درد کسرت ساری ہوں دیئے, مگر گل یہ آوں اکست کے انہوں کچھ ایسیا شفت جہاں سفت جت جکست کھا جسمان کافر بیان کر لگا اپنے بادشاہ دام کہ مسلمانوں دیا سفت و سو مہارے رات کر دے دن نو روزہ رکھ دین یا مرون عن نیکی کا حکم کر دے بدی تو روک دے اور اگے یو فون نہ بل آہد تاد پورا کر دین سفتان نے انہوں لوگ جفتوں کے لو سے تو جت جگا ساڈے اندر سفت وہ رات کو قیام کرتے ہیں اسان رات نے آ وہ دن روزہ رکھتے ہیں نشرا بل خمرہ اچھی دن شراب پینے ہوں وہ نی کا حکم کر دے لے اکی تو روک لے وہ بدی تو روکتے ہیں ابھی بدی کا حکم کرنے ہوں وہ وعدہ کر کے پورا کر دیں وعدہ کر کے توڑ چڈنے ہاں سارے اندر یہ پہڑیا سفت وہ آپ کو انصاف کرتے ہیں امتی کرنے ہوں کھانے کے او غالب رہ اللہ دیا بندے کافر ہو گئے گل ان کیسی کیس مسلمانہ بھی پتا صرف اور صرف اللہ دینی اسلام کے ایمان کے تقوی ن ایمان تے تقوی جو سفتوں انہیں دسیا کہ وہ کرتے اسی ابھی ان بچنے ہاں او تقوی والیا سفتوں میں نیتی کا حکم کرنا بدی تو روکنا پاوے جگہ ناراض ہو جائے پڑوسی ناراض ہو جائے برادری جائے پر جو خدا رسول دا حکم ہے खिलाफ खिलाफ ही रहना ठीक है जी भावें बरादरी टुटती है तो टुट जाए सानू बरादरी की परवाह नहीं बा सलामत तकवा है कि जो ईमान और दीन स्लाम है इनू नहीं छना भावे दुख मर्जी हो जाए वे उन्होंने आखिया हिरक लाल शाह तेरा बेरा गर्ग जाए ساری بیس واسطے ڈبتی ہے جو جانتے پہرے کام نے ابھی کرنے مسلمانوں کا بیڑا اس واسطے پار ہوتا جو سونے کام کر نے کرتے کرنے آخیا ایمان تکوا یہاں کوفتہ رکھتے ہیں یہاں شفتان کی وجہ یہ غالب رہ مسلمانوں اللہ رب الت اور گلبے نشروت کر دیتا ہے ایمان اور تخبے کے لئے تندر پیدا ہوت ملتی جائے گی اگر یہ دونیں مکتے جان گے لکھ زمانے دہم بم بن جان جے ایمان اور تقبے کا ایٹم موجود مسلمان کول، دی دی نہیں بے دی مسلمان بے کو لا شریف کی قسم کوئی ذلت نہیں ہوئے گی جہی مسلمانوں نہ آئے کوئی عزت نہیں ویخ سکتے عزت اگر ملتی ہے نبی کے دروازے تو اسی شکل ملتی ہے کہ دنیا دی کسے طاقت کا خیال نہ کیتا جاوے مستفا دا دامن انج فلیا جاوے دنیا چھڑا نالی ہو تو نہ چھوڑے اس اسے ایماندار لہدا گور کر نادر میاں شیر ربانی رحمت اللہ نے اپنی زندگی پاک دے اندر ہمیشہ ایمان تے تقوی دادا من پڑیا ہوں اتنے گل ایک سننا میں شرکپور شریف اسے بھی کی تھی میاں صاحب کسورت شریف لے گئے شادی ویاہ کا موقع سی اتے ویکے سارے جنٹل محل پینٹا پائی داڑیا منیا سلامت گور کرنا ذرا داڑیا کھوڑ کے من نقش بندی ہو کرم والے ایم ایف بیک کرا تیا صاحب اور میاں صاحب کے خلیف کا کی کام سر آداد شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے جنٹل نو ویو ایک نرمایا نام ہے کہ لگا میرا نام بدر دین ہے آپ نے فرمایا ڈب نہیں مرنا پدر دین میں ہوں نے بدر دین دا مطلب ہوں دین کا چودویں کا چند تیسا چودھویں کا چند ہے دا میرے اتر دین والی کوئی شہ بدر کتوں بن گیا ہے تو پکا بےدی بدل دین کتوں ہے میا صاحب نے فرمایا ان بول جنٹل مین کہرکار سڈے لمبی ساری داری والا ماحول بھی صاف بھی آیا اپنے فرمایا داڑی من مردو دو جا مولوی تایا تو, تو, تو مردو ایسی گل میاں صاحب نے فرمایا نال آیا وہ ڈر آیا تھی وا مرد ہے وہ تین کی آیا ویخ بے فروائی شہر بانی کی پیپر دنیا کا انہوں نے پیروں میاں صاحب رحمت اللہ سرکار نے فرما یا اللہ گواہ ہو جاؤ رسول اللہ گواہ ہو جاؤ فرشتے گواہ ہو جاؤ بھی ان گواہ ہو جان میں اپنا فرد ادا کرنے بادشاہ حکم کرتے ہیں بدی تو روکتے ہیں یہاں سفت گلب رے سفت گلب رہ ایمان اور تکوا سی شیر ربانی پرواہ کی مینو کٹ سرکار نے اوے دا تھکا نہیں لیا ہر شاید اتے چیٹ فرمایا پر مایا تے میں کلونا بھی گوارا نہیں کرتا کھانا میں گوارا نہیں کرتا اللہ دیا بندے آؤ اللہ پیار پیارا جڑا مومن بندہ ہوں دائے، وہ بے پرواہ ہوں دائے، کسے دی سوائے اپنے رب سنے دو کسے کسی راضی کرنے دی اور نہیں سوچ دل آدر شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار اتنے کسے دا ڈر نہیں رکھیا سبحان اللہ غور فرماؤ آپ بار اپنے دا پیر مکان شریف والے گئے اپنے دادے پیر دے پیر ویخیا وہ گاؤ تکیا گوڑ لا کے آکڑ کے بیٹھا ہے میاں صاحب رحمت اللہ لے لو کے آپ فرما نے بے لیو اللہ بندہ بنا ساحبزا نہ بنا میںرخراستان سیدا کہہ دینا چاہیے یہ دی سرخی نہیں اتر لگی نہ بے ادبی ہوگی نہ مہندی اتر جانی ہے پیر کا پتر پٹھا کام کرے سیدھا کر دینا چاہیے ابھی سمجھے آٹھے کا ٹرتا ہے کہ صاحبزادہ رات سے رب نہ صاحبزادہ ٹھے خوب ہی اس بلا تین آخیا شاپ تٹے خواہ جی جڑ جا نہ کسم آنا قدرت میاں شیر ربانی نے آزادی کا ایسا سبق پڑھا د دادے پیر کا پتر سی مگر حق بات کہہ وہ سبحان اللہ اللہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی گور فرما دوجے بھرا استانے گئے انہوں دعوت دیتی ارد کی حضور ختم شریف دے اندر شریف کون ہے آپ گئے فرمایا ویلی ہو اپنے دے پیرا فرمایا اللہ دے بند تڈے وڈیری دربار والے ختمہ نال راضی نہیں ہو گے سو اللہ دیا بندے اپنے پیر کا اپنے پیر کا فرمان سو جیمان جڑتا ہی پیا بندے دا آپ نے فرمایا جاؤ فرمایا تے دربار والے ختمہ نال راضی نہیں ہو گے آپس کے خلاف چھڈو انہوں نو فرمایا آپس اختلاف چھڈ جو اگر نہیں چھو گے تو دے کے دے, دے اندر جانا پینا آپ نے فرمایا جڑا دے اگریزاں کو کوٹ چمان زیادہ ہے میاں شیر ربانی نے فرمایا او دا ایمان ہومان زیادہ ہے فرمایا پیر جی اپنا ایمان بچاو इ खिलाफ मुकावो एक होके रवो ताकि काफर वालफर के कानून वाल रजू न करना पवे उधर जाना ना पवे आपने यी अपने दादे पीर के पुत्रांू कह दी इस वास्ते कई ईमान और तकबे दे चलन वाले मिया शेरे रबा नहीं सर جناب جی کسے ہر لوڑ نہیں سی قربان جائیے اسے واسطے میاں حضرت سیدنا سلطان لارے سلطان باہو احمد اللہ فرما فرما سات پر مرشد جاگی نال جاگے کریں باد نیندر کرے دہنی پرائی اے دنیا تے فخر سچی بادشاہی बंद ईमान तहेजगारी इतना बड़ा है में कोई दुनियाद में दा मुकाबला नहीं कर सकता سڈے رب دبی بائے حضرت سید نہ سدھی چندر ہوئی پیدا کیا ہے صحابہ کرام دندرے ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے ایمان اور تکوے پرہیز گاری والا اللہ نے واضح فرما دبی واجے میں جی تیرے گلام تیری گلامی تکوے آاری خدائی میں سپرد کرنا جاگا میں ہی نہیں ایٹم آئٹمے زور رکھی کھلے نے میں آخیا چاہ ڈاکٹر ابدل قدیم خان ایک نہیں ایک لکھ پیدا ہو جاؤں ایٹم نہیں ایک رخ بن جائے یہ مسلمان اگریزی تو آزادی لے سریام پھانسی لا دینا جاؤ ایک لکھ کی بجائے چاند ہدار ہو جائے پرہیزگار تیار کر لو جی میں آلہ حضرت شیرے ربانی کے گلام سن ادا قسم کسی ہتھیار تو جی مالک ساری دنیا دیا طاقت سمیت کے تیرے نہ سٹ دے در پر وہ گل سنو لوکی سی ٹی پی ٹی گل کرتے آتے جی سی ٹی پی ٹی دست خاتو آسان نہیں کر کرتے کڑمی پیران مولبیاوفیسر گورنمنٹ والے نے دستخط کر دیتے ہیں آلمی افکار دن تسان لکھ کے دتا ہے کہ جہا رب رسول نے اصل ایٹم دس ایمان سے تکوے والا یہ اثر لوگ پیدا نہیں ہونا یہ کساں سیٹی بیسل یہ ہوئی ہے لوگ نے شور ہو پائے نے وہ آتے ہیں ایٹمی ادمے ایٹمی آدمی فیلاؤ ایٹمی نہ پھیلاؤ سیٹی بی منگواس شریف کی قسم ہے اصل سی ٹی بی جنوب انگریز جناب بند کرنا چاہتا ہے اور اے ہتھیار نہ پھیلے وہ ہتھیار کیڑا ہے ہتھیارے ہوئیے جہا قرآن کر دیا ہے گمواہ میرا وہ ایمان والے جاڈے بچوں ایمان تملے سالے کر میں وا کرنا وا میں زمینگا میں گا میں جناب جی جگہ دے دیا گاڑی طرف جناب یہ تین واعدے پیا کرنا دو چیزاں تی پیدا کرو اللہ دیا بندیا ملاد منایا میلاد تفیش ہے تکوے ویچے تالک نہیں تکوے ویچے تعلق نہیں تکوا ہے بچنا منافق تو بچنا تکوا ہے نبی پاک سرکار ملا اپنی جگہ جناب جائے سمجھنا سواب دا بائر سمجھنا جب کے برائیاں تو پاک ہوئے جناب سبا بن جانا ہے مگر جی تمجھ لوے ایک دیگ چوک دی پکائی جناب پورا قرآن آ گیا تے پورا ایمان آ گیا تے پورا تقوی آ گیا تے تیری غلط فہمی ہوئے گی یہ جناب جی ایک دگ در پورا قرآن تے شریعت اسلام نہیں آ سکتی رب نڈے دگان کی لوڑ نہیں اللہ ان اللہ حضور د فرمایا والے فرما دے لے رب تھی شکلوں وی ویخ رب سونا تے جناب مال وی تکد رب ویخ دے تے فرمایا نیتا ویخ دے دلان ضرورت خبر بھی ہے کہ مسلمان اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا مسلمانہ کا اداز مسلمانہ کا غلبہ مسلمانہ دی شان و شوکت اگر ہے تو صرف دینے اسلام بند اور کسی شہر اندر اندر حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ عطا لا لو گور حضرت فاروق آدم رضی اللہ اوتا لا ملک شام فتح ہو جاتا آپ اونٹ دے سوار ہو کے گئے رستے اندر حضرت ابو ابوب ہے دیگر جناب جی مسلمانوں میں آن کے آپ دا استقبال کیا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار استقبال ایک سوٹ پیش کوڑا جناب ترکی تیار کیتا سی او پیش کیا تیار کی ہزور سوار ہو جاؤ آپ نے فرمایا آپ بہ گئے جدو سوار ہو کے تھوڑی در واسطے اگے چلے تو آپ نے فرمایا اللہ دے و بندے و کا دے تے دتا ہے میرا تے دل خراب تے پے سوٹ لا کے دے دتا تے ٹاکیاں لگا سوٹ پا لیا نے فرمایا اللہ دے خبردار اسلام نال سانو عت ملی نہیں ملی فرمایا سانو عزت کد ملی آئے آئے آئے اسلام سوٹان جی سوٹان ملتی تے سرکار دو عالم صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ایمان نال دسو تو جنت دے سوٹ منگا سکتے ون ونے سوٹ جنت دے مگا کے منگا کے سابا پوا دے, دے. مگر حضور نو پتا سیرے امتیات سوٹان جی دے نال عزت تے سرکار جنت دے محل زمین تے بلا لے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا درکار نے سابا فرما نے اپنی مسجد دی سامنے والی دیوار دن وت لما کیا ہزور فرما نے سابا میں اس واسطے ہاتھ لما کیا ہے جنت میرے مسجد کی کندھ در آ گئی سی میں چاہیا ور بے خوشے توڑ کے تنہوں تو دونوں خیال آ گیا کہلغیب چنگا ہوں یہاں کا خیب بےمان رہے پر مایا جی میں تمہوں ایک خوش اگورا دے دینا اس مت کھانے رہ مکنا ہی نہیں ایمان نل جنت ستویں آسمان سونے نے اپنی مسجد کی کندھ بلا لی oh, جنت دے محل وہ oh, جنت کے محل صاحب ایتھے نس دے سکتے جی مردی محل دے, دے لیکن سرکار نو پتا سی مسلمانوں عزت محلہ نال نہیں دینے اسلام سونیاں سویا جونیا سونیاں سبنیا دس دس ہزار پانچ ہزار کی جتی عزت ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑ دی جتی کو دی جتی مبارک دے دو کڑاؤ دی آپ دا سبحان اللہ گھر مبارک بھی آپ کا دا. دا بھی دیکھ لو انتہائی سادگی دی زندگی اور بلکہ ساب تو پتہ ہے کئی کئی دن فاقہ بھی سی حضور نے پیٹ مبارک دے پتھر بھی بننے اگر عزت نو پیسے دولت نال آ پھر صحابہ زلیل ہو جہنکہ صابہ دول تو کوئی اڈی دولت نہیں سی انہوں دے کل تو سادگی دی زندگی سمجھ لو مسلمانو سونے سوٹا نال عزت نہیں وڈے نال عزت نہیں مسلمانوں لمیاں سواریاں مسلمانوں صرف اور صرف دین اسلام دلتی آپ آل نال؟ اسلام, نال اسلام نال اسی جنوب نہیں پہ آتے اور کوشش پہ کرنے کہ یار اس ملک دے اندر باقی دا سارا کام ہو جائے مگر ایک ہزور کا دین نہ آ جائے قرآن نہ آئے علامہ اقبال کہہ ہے ہے ویخو مسلمان قرآن آیا ہے کہ واسطے ضابطہ حیات تے مردیاں مردوں زندہ ہے ضابطہ حیات ہے اور زندہ دا پورا قانون ہے وہ آتا کیسی عجیب گل ہے ترانوں کا ورتنا ہے پیا ورتنا ہے جدو ابے دی جان نہیں دی اس سورہ یاسین پڑھ چیسی عجیب گل ہے کہ جا پوری دنیا دا دستور حیات بن کے آئے ان پیا دی جان کھنسے پڑھنا اپنا جان نہیں چڑتا اتنے یاسین پڑھو اپنا مر گیا کمرے ٹر گیا ہوں کی کرو جی ہوں اتنے ایتھے کل شریف پڑھاؤ چالیسواں کر لو اب اوکے بچ جائے یا <سؤال> جناب جی حافظ صاحب بلا کے مسلے کھلار رمضان شریف دے مہینے حافظ صاحب نے بھی بارہ مہینے یار مہینے داڑی منی تارویں مہینے آن کے مسلے تک کھلو گیا انہیں سنا دیتا پچھو سن لیا نہ سننے والے پتا قرآن کی آتا نہ سنا والے پتہ قرآن کی تھی آتا ہے دونیں بچارے ڈورے کنوئی ہر شہر اندروں بند کوئی پتہ سر نہیں پہ لگتا قرآن پسے پہلے من پہ جانے دولت دندر جب تک پیدا نہیں ہوتی مسلمان کی ہے کتے تو پیڑی زندگی پہ گزارنا ہے اس تو پیڑی زندگی اور کی ہو سکتی ہے کہ جہاں کا حال یہ بنیا پیا اپنیا دا مقابلہ حسن کرا دبی سگرٹ کی ویچنی ہوتے ہیں جگ چوک کے کلوے نظر آبی سگرٹ دی پیش کر دی ہے کہ لوکی خرید کر لیں کوئی ہے پیپسی دی بوتل اپنی بھن آ پی کے بکھاوے نظر آ کوئی جناب لیکس سابن جناب وہ آتا اپنی بین منہ مل کے تو کلو پتا لگے بھی لیکس سابن جا گورا بڑا کرمان دسو ایو مشہوریاں کرتے سودا تک میری فیکٹری کا مال وک جائے اور عملی عملی اسلام مہم ریبینڈ روڈ لاہور جانے ٹھوکر دے نال ایک دبے ہاتھ یونیورسٹی بنی وہ لکھا عملی اسلام مہم وہ پروفیسر ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں والے وہ آدھے سہی نے بارشاہ کئی داڑیاں نے کئی جاڑیاں نے کئی لا بہاتلا ساڑیاں نے نا اوی نام اراد لا بہاتلا ساڑیاں والے جناب ہٹیاں رکھا عملی اسلام محمد آ نام پیسہ سارا امریکہ دا سارا پیسہ امریکہ دا ادھر تکا کالا تو پھر آ میرے سامنے شمون صاحب بیٹھے نے سامنے بیٹھے یہ اتے ٹھیکار نے آ رگڑ رگڑائی دا کام کرتے میم کہ سکار اتنے آ کے جناب جی یہ سورت حال ہے کہ منڈے تکڑیاں ادا معافی دے وہ جناب لٹرین چڑھ گئے उत्तों क्या वह उतो जोड़ा चौकीदार से फड़िया इज्जत लुटदेन वो जे प्रोफेसर सर ना उन्हना विखाइया अखू चौकीदार चौकी तेन शर्म नहीं तेन की लगता है, है? तू अपना अख बंद करके चुन जा بیٹھو. <تصفح> <تصفح> او سی کافر سامنے بندہ وہ گل انہیں کی اتل بادشاہ سامنے انہیں آخیا کھانے آ بہتے اے ہوتے تھوڑے مسلمان ہوتے ہر میدان ایک بہتے مسلمان نہیں بہتے ابھی ہونے ہاں تھوڑے مسلمان ہوں نے پر گل یہ اسی جنا کرنے آ، شراب پینے آ، اسی جناب نیکی تو روکنے آدی کا حکم کرنے وعدے توڑ دینے دینا کوئی کھلا کوئی کم سڈے اندر چنگا ہے جو نہیں اس واسطے اسی لٹر کھانے وہ غالب درہنے نے ہن ایمان دسو اہی کام جڑے انہیں گنے سن وہ سارے ساٹھے آ گئے ہوں لڑر اسے ہی کھانے میں کیونکہ سانوں تو عزت دینی سے رب نے ایمان پہ تکوے دار تاری ف فوج بھی بہتی عجیب گل سناوا اپنا پائی عبدالرزاق صاحب میرے کو رینجر پولیس کا بندہ آیا ہے شمون صاحب اور اندر رشتہ دار ہے محمد اسلم نام ہے ہروناباد یونٹ مرزا پور گھر پرسو میرے کو آیا کہندہ سرکار مسلا ایک دسو میں کیا کی؟ کہندہ مسئلہ یہ آئی جرنل اینجر وال جرنل آخیا بھی سا سکل ودا دے ان سا میرے سامنے شو کرو پھر میں سکیل وھا دیا گا ادو شو کرنے فور ٹریس اسٹیڈیم آئے ہاں تو ہوں شو کی ہونا ہے بسم اللہ رحمان رحیم زمین لکھا جانا الل... اسے لکھا جنا اللہ اکبر اوتیاں سنے اتنے بہنا ہوں دسو میں کرنا میں کھانا خدا بیٹھا جھوٹے تان جرنل نے پر آ گیا ہونا میرے خیال سے اج یا کل ہو کے ٹر گیا ہونا جرنل نے شو ویکناس رینجر نے کرنا سن جے کوئی ایمان تھوڑا جی ریتی بچائی پھر سن ہوں آپس چکو بیڑا گرک یہ تو بہت بڑا یہ تو کفر کام لا دو ہوں ابھی اللہ دان دے بہ جائیے ہوں انڈے ایمان والے کہڑے سن جے آدھے کہ یار نوکری جاتی ہے تو مگر ایڈا کفر سارے کول نہیں ہو اور صرف ایک بندہ فدی قسم محمد اسلم داڑی شریف ان رکھی تقریر سنی میری داری شریف رکھی وہ صاحب میں بےبی وی میںزہ لایا مسلمان بندہ گورنمنٹ کول کم نہیں کر سکتا ایسے انہیں آخیا شکنجے بنادیا نے کہ بندہ جی چنگا رہنا بھی چاہے تو رہن نہیں دن جے انہیں منو آخیا تو میں اٹھ کلونا میں میں آنا ہووکری چھٹ سکنا مگر اے کفر نہیں کر سکتا کل نہیں سمجھ لگی اے میں کفر نہیں کر سکتا اس واسطے دادی قسم دیکھ لو آخری تے سڈے تک کی چلتا ایمان او تقویٰ تو انہیں کد ہی لیا ہے نہ پرہیزگاری تو دیتی نہیں سڈے وہ سارے کول کام کرا دیتے نے کہ کافر بھی کرنے شرما دے, شرمان دے لیکن آخری شاید سا سیمانسملہ سی ہر رحما نر رہی او ہوں وہ بایا تو جہے بہ جان گے وہ مسلمان رہن گے کہ کافر ہو جان گے پران فرمانا یا منوتی الفرو یادو کمالا آگ فتن پلب خاصری فرمایا ایمان والو اگر کافران دکھیا منو گے تو تنو واپس کافر کر چھوڑ گے سہی آخر کی, کی کر سی عجیب گل ہے پاس سلامت آپ ہوئے پہ ہو کی جان کے مٹی سوا آپ ہوئے پہ لیکن ہو سانوں کرتا ہے یاد رکھنا میری گل کنیا کافر دی تعلیم شکنجے آ جانوں تو کر ل گے جیڑے میرے مصطفیٰ دی تعلیم دے شکنجے دن آ گئے نے ایمان اور تقوی تامن آ گئے خدا دی قسم اتنے کافر دا زور نہیں چلے بھائی نے چھی کی ہے جناب میرا شریف دا کیا اویلی گل آ جانی میں بیان پیا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ میرا رات جانا میں قوم دا مزارا کیتا مشاہدہ کیتا ویکیاں ایک قوم میں ایسی ویکھی جڑی دے دی اندر بیج دیا تے دو بار کٹ دیا فصل تے ایک بار کٹی جاتی ہے وہ دو بار کٹ دے میں امین امید پوچھا جبریلے کون نے ارد کی کملی والا اے وہ خوش نصیب نے جڑے اللہ دے رستے کے اندر شہید ہونے یہاں اس طرح دور حاضر رب اللہ کو ملنا دگنے ہجرے نہ پونے نے رائے رب دے اندر شہید نے مجاہد اسلام دے مجاہد کشمیر لڑنے والے مجاہد نہیں جڑے جہے ککھر وٹا مارن وٹا چوک کے ککھر ماریا کھر اڈ کے پچھلے تو پی گئے تو انہاں آخیا سا جہاد کیتا ہے وہ پچھلے سجے انہاں یہاں جہاد ہو گیا وہ کچھا مارن بجائے اسلام لشکر فریپا کا جہاد کونسل دا وہ میں بیڑا کرک تھی تو ہی گولی مار کے واپس آ گیا پچھلیا ایک ہزار کڑی کی عزت لٹ لئی کئی بندے مار دتے تو سا جہاد کیتا ہے یہ جہاد ہے کہ نگا فساد ہے جہاد تے جتے ہوتا اتنے زل مک جا ہے حضور نے جہاد کیتے اور جہاد ہے فیصلہ کون جنگ پنجاز عجیب جہاد ہے سال ہو گئے گیا جاری ہے تاکہ دا فائدہ نہیں سوائے نقصان تو یہ جہاد اسلام والا نہیں یہ کتر چپٹا مارنا یہ تو ایجنسیا دے بندے نے تین لاکھ روپیہ دے کے بندہ مراؤ دے نے تین لاکھ روپیہ فی بندہ مراؤ کا आराम जी इन चंदा देना जोड़ा देगा जन्म जाएगा चंदा देना भी इन लो एजेंसिया लोग जे एमएनएसटी इंटरनेशनल एजेंसी अमेरिका की तीन लाख रुपया बन इतने ऐसे मस्जिद के अंदर जुमेदा दिहाड़ी चेता हो ना हो चेलम का दिन सर इतने एक लश्कर फरेबाद आया मैं उन्होंने आख्या सवा लख डेढ़ लाख रुपया लेंदे हो बंदे इमरान दो उ انہیں آخیا اس میں آٹھ جوب دے yeah. انہیں کی کیا آخیا اس مول صاحب جو کہ سچ کہہ بڑا اچھی مجبور ہاں تو پھر اسی گل کے اتنے انہیں مجھے دمکی بھی د اپنا منڈا جڑا اتنے میرے لے کے آیا سی بشارت پھر ان جی چشتی والا ہاتھ گیا تو ویک بھابی رہن دیتے اتنے کوٹ رادا کشن مندر تو دسیا آخیا لیکن اللہ بھی مہربانی میں فقیر نے اتے تے سامنے جھوٹوں اج نگا کر کے کلار دتا حضور نے فرمایا مجاہد وہ مجاہد فرمایا دے اندر بیج دے دو دو بارہ کٹن اگے گئے سرکار دے نے میں ویتوں چھاتی نہ لمکیاں فرشتے کٹن ڈاؤ میں پوچھا جبریلے کون نے کیورتوں او نے جڑیاں اپنی عزت غیر مردوں کو لکاؤ نہیں سن یہ فرشتہ نے اسی طرح یہ اپنی عزت غیروں تو نہ چھپا اللہ میری تو قسم یار زبان تلف لیا شرم آگی جڑے سکول مظاہرے ہوتے دے ہیں نا اخبار میں پھر آتے ہیں فلانا صاحب انعام دے رہے ہیں کڑی کو یہاں چھاتیا لمکا کے فرشتہ کٹنا جہیا غیر مردان کو اپنی عزت پہ ویو ایک دا جی چنگے بھی تے سارے سکول نہیں ہوں میں کیا تاقی کھا اللہ دے بندے یہ دس باوے چنگے پاوے پیڑے یہ دس بھئی ایک بندہ تر پا گوشت تولتا دوجا شیر پورا تولتا پر دونیں تول کے کتے دے کے اگے سٹن رہے ہوں دون برابر نے پاوے پا پیا تولیے تین پا یہ ویخ بھی پہ اگے پے کتے کے اگے ہی پاؤں پاوے کوئی چنگا پیا لا کوئی آندھا جناب اپنے حساب میں چنگا پیا کرنا جناب میں چار دیواری پردے میں پڑھانا میں فلان کرنا پر یہ ویخ بھیج دے کتنے پینے نے ہوٹلوں رکھنا رکھ واستے نا ڈائیو بستے بہانے اسے واسطے پہ پڑھاؤ نے نا بھی اچھا یہ جناب جی کسی دفتر چ بہ دینا اسے واسطے پہ بنا ہوسٹل اس واسطے پہ بنا اے جا کے ڈانس کرے گی پیسے بہتے فیکٹری اٹھ ہزار منڈا کما تین ہزار گھر لے کے آئے گا چار ہزار کڑیاں کوا کے آئے گا اسی واسطے پہ بنا ہو ڑیاں کی اتے تنخواہ ہوتی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار ہزار ہزار روپیہ تو وہ کما کے لے نے جناب جی پانچ, پانچ ہزار چھ چھ ہزار جڑے منڈے نے وہ جناب اٹھ اٹھ ہزار تنخواہ ہے تو گھر لے کے آدھے دو, دو ہزار روپیہ پھر ایڈی وڈی جو بغیر پی دینی ہے وہ کنے دینی ہے سکول نہیں دینی ہے نا اسلام شونا جڑا ایمان تقویدہ آندہ ہے پیا ہیں ملاد والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پی ہے وہ آندہ ہے بندے آ تو کما کے مائی نو کھوا تو کما کے عورت نو کھوا انہوں کاربا وہ کانے باستے بار کمان آستے جاوے جو کمان آستے جانا ہونا اسلام دندر تو اسلام اے کیوں آندہ بندے نو بندے آ تو کما کے کھوا خرچہ پانی ہوتا ہے بندے بندے بولو نا جی بندے, بندے نے دینا ہے تو جی کمانا برابر عورت نے بھی نو کھا وہ اپنا کما کھا مرد اپنا کما اپنا کھا جی اسلام نے ہے مرد ذمہ پایا تو پھر سمجھ لو اسلام در اس شہ اجازت نہیں کہ عورت نہ کما جی مانا او دا تے پھر مشقت مرد تے نہ رکھی جاندی پھر دونوں جاندہ تو بھی آزاد ہے وہ بھی آزاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سواری یہ عشر اشر وے اگے چلی تے اگے میں اور قوم ویکھی انہوں کا کیل رسول اللہ فرمایا ان حال یہ ویخیا کہ فرشتے نہ پتر چاٹیاں رکھوں نے اتنے رکھے نے جناب جی سر وہ پتھر مار مار کے سر دے در پس جاتے ہیں پھر جڑے اسی طرح ہی وہ لگے ہیں جبریل پوچھا جبریل ایک کون نے ارد کی زور نے نماز دا ٹائم ہوتا دا سی سر پارا ہو جاتا ارکے میں جائیے بوجھ محسوس ہونا نماز کا بڑا, بڑا ویٹھا رہنا ہنسے رہنا تے مزاق کردیا رہنا جی قومی لوت کرتی گلی دے گلیاں راہ بندے لنگتے سن لوت اسلام کی قوم جی وہ مزاق کرتی ستا کرتی سی ان لنگ والے تالیاں مارنیاں چچکر کرنی یہ کام قرآن نے بیان ہے کہ وہ کرتے ہوتے سن راہ والن چیڑتے ہوتے سن اچھی منڈے چوک چہ جان گے دی کڑی لنگ دے بابے بڈے نہیں چڑھن گے جی کسی شریف ویکھی تے پھر وہ مزاق اڑانا شروع کر درن اکھ مار کے بولی لا دیتی جناب جناب ہے بنا منہ ادھر سو چڑھنا پیا یہ بولیاں جڑیاں قومی لوت لا حضور صلی اللہ سلم فرما نے گئے مسجد اکسا شریف فرمایا اتنے منوں تین پیالے پیش پیاس من لگی تین پیالے پیش کیتے گئے ایک پیالہ فرمایا پانی دا دجا شراب دا تیجا دھا شراب والے آرام نہیں سی ہوئی شراب مدینے چرم ہوئی سی ہوئی مکے شریف ہوا ہے مراج شریف سرکار تین پیالے فرمایا منتو پیش ہوئے پہلا پیالہ پانی دا میں پانی بھی نہ پیتا میں شراب بھی نہ پیتی فرمایا میں دھد دا پیالہ فڑ کے پی لیا جبریل نے کی یار رسول اللہ اگر تھی پانی پی لین بے تاری امت گرک ہو کے مر جانا امت ڈب جانا سر اگر تیس شراب پی دے تے سارے بےمان ہو جانے سواری امت ساری کافر ہو جانے تسان دودھ پیتا ہے فطرت اسلام نو پسند کیتا ہے تو سا اسلام نو فطرت نو پسند کیتا ہے حضور سی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شراب اتنے آپ نے پسند حالانکہ حرام نہیں سی وہ لیکن فطرتی پاکی سکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اس مقام دو تھے انہوں نیڑے نہیں آن دتا شراب اور جب یہ حرام ہو گئی تو پھر کی عالم آلم گا تو ذرا اندازہ لگاؤ تسی بھی جی حالے حرام نہیں ہوئی تو سرکار نے ادو پسند نہیں کی حرام ہونے تو بعد کنابت اندر نفرت سی کیونکہ اسلام کے اندر شراب ان سمجھو جی پیشاب ہوتا ہے ہاں پیشاب پی لینا تے شراب پی لینی برابر جی قطر شراب دا ڈگ پاوے خو س سارا کھو پلی کتر پیشاب کا ڈگ اندر سارا اسلام کئی لوگ آتے ہیں دی کر دی فلانے پھر نشے کی وجہ سے لیا تے نشا نہیں آتا تے آرام نہیں بے وقوفا شراب اس واسطے آرام نہیں کہ نشا شراب اس واسطے حرام ہے کہ پلیت ہے یہ پیشاب وگو ہے پیشاب جیسے حرام ہے اویم شراب حرام ہے تو میں نہ جڑے شراب دے آدی نے بندے شراب پیڈے نے, انہوں نے چاہتا کدی اپنا کشاب پی ادھر بوتل چڑھا لے کبھی ادھروں بوتل چڑھا لے نہیں سمجھ لگی بارویں دا لڑکا بارویں جماعت دا لڑکا تو مینو میرے نال بحث نہ کرے بس دن آج کتنے مولوی آ میں تو کھڑ لیا شراب کتوں آرام ہو گئی شراب دا لفظ ہی کون نہیں آتا قرآن دند تو پتا نہیں اپنی طرفوں بنا لیا میرے ایف ایس سی کا لڑکا آیا سنوں دس بھی دیکھو ایمان تقوی ساڈا کٹ رب سان یہ پہ دا ایمان تقوی تسی پیدا کرو تا سب تو وی تو طاقت میں ہوئی ہے وہ بےمان چوبی گھنٹے ایسے کٹن ڈور دو دور لائی کھڑے میں ہوں ایف ایس سی کا منڈا آیا پریشان آل بونکے دیہڑے مینو سرکار حالات بڑے خراب نے دو برا دونیں پڑھے ہاں کوئی کم نہیں کوئی حال نہیں میں ان تبلیغ شروع کر دیتی میں کہ اللہ بندیاں گل یہ ہے جن خود سیدھا نہیں گا رب تیرے حالات سے دے نہیں کرے گا جی جادو ہوا میں کیا تھی تمیز ہوئے نے میں کہ آپ کیتے وہ میں پتر پے کرتوت نے یہ ساڈا جادو وہ تو ٹھگ باد اور بھٹے ہوں نے روپیے کما واستے انہیں ای دکھا تین سس نے تویز پائے نے انہوں نے آنوں لوہ نے پائے نے انہیں آخیا نے پائے جا کے جناب ایک دوجے کے گل پائے گئے کن چھ سو روپیہ تو ٹھگ جناب اللہ دیا بندے میں آخیا تھی ابھی خود آپس اپنے تویز کرنے آ اور جادو کرنے تیا ہو جا ہوں مینو جہی گل سنا والی ہے وہ وعدہ لاس شریک کی قسم مسجد بیٹھا میں منوں ہے میں فیسی پڑھی ہے جیمے جیمے سائنس کتاباں کتابیں بہت پڑھتا جائے بندہ اوے اوے قدرت منکر ہوں دیکھ یعنی تکوا تے ختم ہو گیا گلا سن ایمان تے تکوا تے انہیں دا کا دیتا نا سدیاں تا ہوں ایماندر ہودر تیرندی خود کی تی کسر بھی نکل جائے پھر yeah. بن جان گے پی پے پلوان پہ کھڑک گے خرکی رہ جانی ہے کڑکسنگ کے کڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں ہاں اور کھڑکیوں ہاں کے کھڑکنے سے کڑکتا ہے ہاں کڑکسنگ ہاں اینیری کڑکی رہ جانی اندر یہاں دشائی کو ایویں بڑکا ماری جان آپ مارنے پہ قدرت تو آخیا منکر بن جا ایسے نظریات سائنس بنایا جاتے ہیں جیسے سراسر ہوں ایمانگ دسو جب جی قدرت دا بندہ منکر ہو گیا تو مسلمان رہا وہ پھر یہ سائنسدان پتا کی سمجھتا وہ آدھا یہ چیزاں جہاں نا جو کچھ کائنات چل رہی ہے ہر شہر اپنے آپ اسباب اور فطرت نال چل رہی ہے اور پچھوں کسی بنا والے کا ہاتھ نہیں ہے اس واسطے ڈاکٹر ابدل قدیم خان دہری ہے انتہا دی اتنے جا کے ایمان کر ایمانت کتاباں کفریات نال کفرییات پڑیاں پی اور اس حد تک جناب اے لکھیا جناب کہ ٹی وی یہ میں اگلے دن پنچ پنچویں جماعت کی کتاب پڑھی ہے عبد الزاک صاحب کوشش لکھا سی کہ ٹی وی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ ہر چیز آپ کو اس میں ملتی ہے اس میں آپ کو سبق بھی ملتا ہے اس میں آپ کو تفریح بھی ملتی ہے اس میں آپ کو اذان بھی ملتی ہے اس میں آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے میں کہ جی اسی طرح ہی جیسے ایک دیگ پکاؤ گوشت پا دیو دشاب پا دیو دکھانا پا دیو دول پا دیو بریانی پا دیو سارا کچھ پا کے قیمہ شیما کے ٹٹی پا پو کے آخو جناب یہ وہ دیگ ہے جس سے آپ کو سب کچھ ملے گا کی خیال ہے عجیب گل کہ نعمت بن گئی ہے ٹی وی نعمت دا لفظ دے واسطے سکول ہوں بچہ جڑا ہے انہیں تو یہ کرنا انہیں آخنا اللہ سونے تیری نعمت تو صدقے گے میرے گھر ٹی وی نہ ہوا تو میں تو مڑ بندہ ہی نہیں دے بندے ہو ڈب کے مرن دا مقام ہے کی رکھا کتنے پہنچنا ہے پتا نہیں کتنے جانا ہے ذرا سارے اندر یہ سوچ کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ اڑا کام کرنا ہے کہ سان سوچا سا کدی اپنی اولاد ਦੇ بارے اپنے بارے اپنے کردار کے بارے اپنے رشتے دار بارے بلکہ یہ سورت حال ہے کہ جی کوئی سارے رشتے دار چنگے پاس نکلنا نکلنے کی سوچتا ہے دس بندے لتاں کھچتے ہیں یار یہ جو ہو گیا وقت رکھنے. یہ سان وقت پائی رکھنا یہ جانا کہتے پیا ان کھچ کے لال اپنے گند چیز شامل کرنا شروع کر دیا خدا دے بندے ہو اپنا ایمان ہوں میں آخری گل پہ دسنا تکوا تو تو ختم ہو گیا ہوں ایمان کی سوچو مولبی والے پاسے نہ جائے جی اللہ علیہ وسلم فرماؤں نے وہ میں مراج دی رات ویکیا انہے اگ دیا کنچیاں بول پہ کٹی سن میں پوچھا جبریل کون نے عرض کیتی یا رسول اللہ وہ امت دے خطیب نے جڑے کھے کچھ سن تو کرتے کچھ سن مینو پاوا اجی میں مزہ آنا ہی تنہوں پتہ ہے کہ ار اللہ دا بندیا تو میرے کول پوچھ کے ویخ میرے اندر کی بن دیا سیا خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم غریب سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے او میں نہ تنہا او کوئی ایسے ہوں نے جنہوں اپنی فکر نہیں ہوندی کوئی ایسے ہوتے جنہاں جہاں اپنی بھی ہوں گھر گھر والوں دی بھی فکر ہوتی کوئی ایسے ہوں نے گھر کی بھی نال ہمسایاں آنڈیا گوانیاں کی بھی ہوں, دی، دی بھی ہوں کوئی ایسے بھی ہوتے جنہاں جہاں پورے شہر دی ہوندی کہ کوئی ایسے ہوتے انہاں انہوں ساری خدائی دی فکر ہوتی سڈے پاک مستفا ساری کائنات کی فکر سا. وہ نہ بنی مسلمانوں جنہوں اپنی فکر کو نہیں وہ بنو جنہوں ساری خدائی دی فکر اپنے اندر فکر پیدا کر سوچ پیدا کر درد پیدا کر سوچ پیدا کر کھا تے حق چھنا یہ تے انسان دا کام نہیں یہ تے کھوتے بھی یہ کرچ کتے بلے بھی کرتے ہیں پی نہ شام نو سانو درد دکھ ہو شامی سو کے بابا کوئی فکر کر کے ستیا نہ سویرے فکر سی تٹیا جب خدا دے بندے آ مسلمان تے ایک بہت بڑا نام ہے مسلمان کے لفظ نو کی سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کا لفظ کنڈا پارا ہے کی کچھ لفظ مسلمان کے اندر پہ کر رہے ہیں حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ غور فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ اتا سرکار دے کو سپریڈینٹ آیا ریلوے دے محکمے دا انہیں ٹوپی کسی انگریزی تے کپڑے انگریزی کسے میاں صاحب دول آن کے بیٹھا آپ نے فرمایا تیری تنخواہ کن دستا حدرت ڈیڑھ ہزار دو ہزار جنے بھی انہیں دسے آپ نے فرمایا سبحان آپ نے فرمایا جن تری تنخواہ دس اس تنخواہ دبر چائے گا اس تنخواہ دلس رات کو لنگ جائے گا اس تنخواہ دساب دے لیں گا اس تنخواہ د جنت لے گا لگا نہیں آپ نے فرمایا پھر شرم نہیں اسے تنخواہ دے خوش ہویا کھلا ہے اگوں کی تینوں خبر ہی نہیں کدھر کرنا ہے کدھر جانا ہے کدے لیے آپ نے اگلے لفظ سنبیاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ولایت دے اندر دے ملک دے اندر جہے بغیر پیو دے وہ ایمیں دے جو تو ہوں جی میں ہے میاں صاحب نے فرمایا اگریزان دے ملک چاپے جڑے جمتے ہیں وہ تیرے پر گئی ہوں شرم کر ہزا کر تھپڑ چنڈ اتے رکھ کے ماری تے سنت مطابق لباس بھی پایا سی تے ساڑی شریف بھی سجائی سی آلہ! آلہ! آلہ! آلہ! آلہ! آلہ! بڑے بڑے ایم اے بی آپ دی بار گاج جانی آپ نے فرمانا ہاں کی پڑھیا انگریزی پڑھا وا ایس حایت کا ترجمہ کرے نا حضور نہیں آگل آجور ہاں پر میں بول لا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھیا کر محمد رسول اللہ کیوں پڑھنا ہے اگریزی آران نہیں آتا تین ہائے ہائے لے دے لفظ ویسوں کتے رہ گیا گلا ایک آ گیا سفاہی بیٹھیا بیٹھی الٹی شروع ہو گئی کالی پلاوان ادھروں پہ نکلنے وہ کمبل آپ نے فرمایا گھبراہ نہیں ویلی آئے اتوں بتو ہی نکلن دیا جی مگلے کوئی سچی گل کہہ دس ہوتی ہے ہوندی, کوشش بھی کی لے کے آؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے کیوں جو کسی سی گل کہہ دے کوئی ہزار کر مریب جو کر, کوئی کرے نا تو میں بکھیا. رید کر کے یہ آخن گے ایک تصویدرو شرید پڑھے گا دس بارہ کلما شریف پڑیا گا پانچ ٹائم کی نماز پڑھیا گا اگاہ نہیں کچھ کہنا یہ دس دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا پنج بندے مسیح سے نماز پڑھنگے قبول کسے بھی نہیں ہو جا بندے نماز پڑھ گے قبول جامع سگیر دندام سیوتی نقل فرمائی حضور نے فرمایا لوگ مسیت بناؤ گے فرمایا پر انہوں مسیحت بڑا سوار گے مگر دل کا خیال نہیں رکھا سرکار نے زمانہ آئے گا مسجد آباد آنگیاں نمازی بڑے گے مگر ہدایت تو مسیطہ خالی ہو گیا ہدایت تو خالی ہدایت نہیں ہونی کیا مطلب دین اسلام دی اتنے کل بھی کرنی دے دینِ اسلام دی گل میں کیا یار کل میں تے بڑا میں جی مطالعہ کیا جیتے بھی گیا وا مولویا گل کریے چشتی یار گلیاں مگر کی کریے جی اصیت کرنے آ سانسی جواب ہو جائے گا میں نو جناب ایک بندہ کہن لگا چشتی صاحب اچھا کی کریے مولوی سانو دستے ہی نہیں ہات کہ ہی نہیں میں تو مسلمان سوچتے سہی असि कितने मौलवीन सू हक कहता है मसीहत हक दसद्यार सही गलती मसीहतों जवाब दे देना या मेनू कुटन बह बैना मैं क्यों दसो तो सही जिन्हों को हक की गल करद आलिम प्या डर है جنہ کو مسلمان آخیے جا کی آخیے جنا دوکو آکدی گل کر دیا وہ لڑ کیسی عجیب گلے مسلمان کتنے پڑ گئے کہ عالم ساڈے اگیں آن جناب جی حق کی گل کردا ڈردا ہے کیوں اس واسطے انترا پی جانا ہے یہ نہ مینو جناب جی خدمت نہیں کرنی تے سی تو کد مارنا میں کیا دسو جڑا حق نہ بیان کرنے والا وہ تو مجرم بن گیا جنا کے بیان نہیں پیا کرتا گیا کھانا خدا دا بندہ پیا ڈر آ جے جناب میں انہاں دے سامنے دی تی دے میری دے سی دے صاحب حق دی گل تے میری مخالفت کرے آخلی صاحب حق کی گل بی کر سی تیرے موڈے موڈا رلا کے گے परिवार <laughs> न कर सगो मौली साहब आद मैं डरना इतने तू सची गल की मेरी खैर नहीं मेनू जवाब देना سد کے جا مسلیا وہ مسلے نے یہاں اسلام دی شکل وغاڑ کے رکھ دیتی ہے وہ دنیا کے یودیا دے سامنے یودی اپنے یہودیا نل کہہ دل نہ وہ مسلمان اسی رہ گئے ہوں جنہاں دے سامنے معاون بھی صحیح گل کرے تے اٹھ کے گل پی جانے مشری تو جاب دی کوئی آخار پب یوی فتنے چلن رہے بھائی یہاں مسلمانہ تو ایمان اور تقوا کھ لو ایمان اور تکوا اللہ دے ولی پیدا کرتے آئے اور اللہ دا قرآن اے سارے اندر ایمان تقوی کا ایمان ہے ہکارت کی نظر نال ویكن پاگ قرآن جنوب امجیا یہ ساڈا پتر ایس سا پاگ قرآن جی پڑ گیا تو وہ تو بن جائے گا مولوی انہیں کھانا كتوں كو كھائے گا وہ تو با جائے گا میں دین پڑا کے ہوں مال بھی بنا دیا کوئی آسیطڑی بن گیا پا جا لولا ویکو آشکو اچھا ویخو سلامت ویخ کشک رسول ہاں جا لا ہوے وہ نبی پاگ مدر سے تے مدرسے چڑا آخو کھانا ہونا بھی نبی پاگلو کہ جناب جی لتاں کو بھی حضور نو چنگا پلا جہا انگریز نو لو جی انگریز صاحب یہ پڑھاؤ اوترا سی وہ نبی باغ دے دے ہے سی عاشق رسول نہیں جی مسلمان تو بھی اتلا درجہ تھلے تو ہاتھ پایا ہی نہیں کدی عشق تو تھلے تے کھلونا ہی نہیں جیڑے نات خان ویکو وہی بال جدید مستانی کا پتر بنیا جی واحد مولوی نیکو تھے بلال افشی تو تھلے گل ہی نہیں کرتا وہ آتا میرے تو بعد آشک کڑا ہونا ہے آج کل جناب ویکو ناج کل آئے پھر میں دے ہڑ صدارت میری وہ نام مراد وہ میرے ہی جگہ وڈو سی لگا اچھا ویسے بڑا اچھا دوسرا ماحول بنایا میں بھی اج دھیمے دھیمے انداز گفتگو کر رہا اور تسی بڑے غور نال سن رہے ہو میں حیران ہو رہا بھی یہاں ہے گلنا پتے دیاں نہیں جہیا میں کرن دیا تسی کسے مولپی کے منہ چ نہیں سنو گے میں تمہیں تو نا کوئی کر دا ہے اون جناب اچھ آیا پھردے نے نات سام سا جگہ ٹکٹ امرے دے کسی جگہ سے دو ٹکٹ امرے دے ساری ساری رات میں کلے ناچتی ہوں میں تکریر منڈی باہر بٹن میں آخلا میں کہ یار گل سنو میمج نہیں دی آلم دی تکریر ہوگی نا میں نہیں کدی ویکیامرے کا ٹکٹ رکھا کی گل ہے میں کیا آلما بچے چکے ہیں یہاں نی دشمنی بڑے بڑے سریلے لیکن وجہ وجہ میں وہ چاہ رہے ہیں بھی دے عوام نیڑے نہ کیوں جن نیڑے ہو گئی انہیں چانن ایمان دی بھی کوئی گل دے نہ کوئی یادی بھی دے یا کوئی خدا رسول خوف کل کر دے لہذا یہاں تو دور کرو علمت نات خانہ جناب کھیل تماشے جا جہم کر کے انہوں دے نڑے کر دیو دون جے ٹکٹ رکھی اسی عمرے دلم دی تقریب کے اندر تو اتھے تو بڑی عوام ہزاروں کا مجمع بن جان جا بھی کدی مسیطے وڑیا او بھی اتنے پہنچ جا چلو یار ہو نہیں ہوں پمردی نہیں پی ہوتی ان بھی چلو جہاں دے تو لے لیں گے نا وہ ہٹیا کے لین کے چکر ہوں اتنے جا کے وہ جناب جی آلم ہو پھر تو ہو گیا آلم عوام کے نڑے تو کوئی سی گل قبضے پی جانی لہذا اس طرح کرو کہ نات خانہ والے پسے رکھو دوسط یہ پے گی کہ منڈے چھوٹے چھوٹے جب ویکنگ دس دس ہزار روپیہ ایک ایک ناخ خان پنجا ہزار بےل پی گئی مڈیا کدی آلم بنن کی نہیں سوچنی ان آخر ناخان بنی ہے بیڑا گرک ہو جائے گا کیوں اس واسطے کہ ہزور د صحبا سارے حافظ نہیں سن ناد خان صرف کوئی نا خانف ایکو ہی سن نہ ایک نات خان جہی شیر پڑھتے ہوتے حضرت کنے سابہ سن سابا ایک لاکھ چوبی ہزار سان سرکار کے کنات خان کنے سن بچ ایک ساڈے کنے نا خان ایک لاک چوی ہزار نات ہے میں کیا مجھے سمجھ نہیں لگتی آسان بن سابت نام لینے بل جو بھی ویخیا جی حدرت آسان بن سابق بھی کلا نہیں کیونکہ یہ بھی ویخیا جی حدرت آسان بن سابت حضرت موٹے وال موٹے والے تو جنگ لڑیا یہ بن ثابت نے اس دین اسلام کنا وفا کیا پر وہ گل یاد نہیں میرے شیر یاد نہیں کیونکہ شیران پیسے ہونے نے باقی کتنے پیسے ہونے آسان بین دی ایکو ہی کام سارے کول ہے شیر لکھ کے سنا دور ایک, ایک لاکھ چوبی ہزار صحابہ سننا دی قسم سارے صابہ عالم ضرور سن دین اسلام پورے نو جان دے سمجھ دے سن مسائل سارے جان دے سمجھ دے سن ناتھ ایک کے عالم سارے میں میں نات ایک کو فتنہ چلن دیا بھی کدھر یہاں چمان سے تقوی نہ پیدا ہو جائے وا دلہ اللہ منو میرو سوالیا فرمایا تے ایمان تے عملے سالے والے جڑے ہون میں انہاں نے اپنی خلافت دیا گا میں انہاں جناب جی دیا گا کہ انہوں نے اپنے زمین دین جما دیا گا اور انہاں خوف دی جگہ تے امن دے دیا گا اللہ دیا بندیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے امتیو جدو بادشاہ ظلم کر گے تو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے امن نہیں آئے گا چر وال نہیں آئے گا امن ادو ہی آنا جدو بادشاہ اللہ کا قرآن پڑ کے فیصلے کرے گا امن نام مراد نے سارے بادشاہ ایڈے کمینے نے یہاں نام مراد نے سارا فتنا آپ پایا ہے پھر جناب جی آدھے جناب یہ ہو گیا ایجی ہوں فداد ہو گیا قتلگارت ہو گیا نام مراد دو قتلگارت کیوں نہ ہوما نے بادشاہ جنہ چر قرآن نال فیصلہ نہیں کریں گا چر امن فساد گا سختی آئے گی فرمایا بہت ہی شعبان کی دی ہے اللہ دے پیارے ہو, اپنی حالت بدلی ہے سارے بتھیری ہو گئی تو تے اور اسے ہونا چاہیں جہی تہذیب مگر اسی پیک کھڑے ہوں انگریزی وہ انتہا کیے کھا کے وانس سو چیزاں باہر سٹ دے روڑی تے تند کر کے شہبت پوری کرو جنا مادہ منویا کھو کھو اس دی کوئی شہ نہیں کوئی انہیں کی دینا انسانوں انسانوں کچھ ہے تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری ملتا دا انسانوں اور کچھ نہیں مل سکتا کسے پاس ہو اس واسطے اس محفل ملاپ کے اندر شرکت اساں اتنی سڈے اندر تا کہ ملاد والے برکت ایسی فکر پیدا ہونی اولاد نلت راہ بچائیے سڑوایا پچھلے جمعے سلامت ہوئی اوی میرے خیال تی ہزار کا ٹی وی ساڑیا مینو ایک آدھا جی میں ٹی وی ویچا تو نام میرے گاٹا پیا بھی ہزار کا لیا پندرہ ہزار کا ویکیا میں کہو بے وقوفا اس بلا کوئی مفت لے جائے نا چکے تو سمجھی مہربانی ہویا تے کنجر کا ڈبا اس تے کوئی مفت چک کے لے جائے تو شکریہ ادا کرو برا آئے خدا کا نام ہی پگ تیرے پیروں سے رکھنے آری مہربانی کہ ساڑی اولاد نو کنجر بنن تو بچا لی تیری مہربانی آئے شکریہ تیرا وہ تو مفت لا جائے تو شکریہ ادا کرو آدار دے بھی شار سی رنگین ٹی وی سی رموٹ کنٹرول سی اور الحمد للہ اخباروں سے یہ شروع ہو گئی ہے کہ لاہور کے اندر ٹی وی سالن شروع ہو گیا گل سمجھ کہ نہیں آئی اس گند کڈو میں کہنا ہونا بہلیو ہو اسلام اندر عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی پڑھ سکتی پڑھ سکتی عورت دی غیر مرد نہ مینو سمجھ نہیں لگتی عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی خبر کتوں دے سکڑ کے خبر دن ڈی ماسٹر گپا لاؤن ڈی خدا معافی جناب اور موٹر روپئے چاہی پیلی گرگلوری بھی روپئے اتنے پھر پتہ لگا کہ بھی روپئے بازی رکھیے بھی روپئے اندر لین دین پنڈی جاؤ دوی بس سے جاؤ تو روپیہ کرایہ کنہ لیں پنجتر روپیہ تو اندر ڈائو سے جاؤ تو روپیہ پاؤنے تین سو میں دو سو اتوق کا وہ پھر پتہ لگا ہے لاوا رکھا لاوا فساؤ لے سواریاں بلا اتنے باجی بھی پائی انہیں خدا معافی دے یارہ اتنے بس کو لگی اگ ڈائو اخبار نہیں دتی گئی میں خود تقریر تے گیا چکوال میں کھلوتا پمپ بس میرے رابط کریما ساری بند کوئی شو آٹو میٹک کوئی شوی نہیں بٹن ہوتا اگیں لگا دروازہ کھلتا ہوں جناب سیار لگے باجی اندر بیٹھی کنجر سارے ویکنڈ ہے جناب پوریاں پا پاچ لگی اگ نہ شیشا کھل سکیا نہ گیٹ کھل سکیا ستر بندہ بیٹھا سی خدا معافی ہڈیاں کے سڑک بس اتنی جم گئی ہے میں بے کیا لویا ہی بچا سی کوئی شہ نہیں بچی اور ڈرائیو والیا کی, کی تا اے, اے کمپنی والیا انہاں اخبار نو انہا پیسے لا دیتے خدا دنائی ہیں خدا داری بدنی یہ اخبار چڑھ دیا جی کے دے بئی مانٹا خدا ابرت حاصل کر دے اگلے دن بس بجی وہ ٹیپ کی کے بدل وی سرسٹ بدل دیا ڈرائیور وہ درارے لگا ایک سو بھی رفتار دل رہا ہے ایک سو بھی اگلا آ رہا وجہ ایک میل تک دھماکے کی آواز گئی ہے جی جوس کڈی دے سر بندے یہاں کا جس نکل گیا ستر وہ جس نکل گیا دونوں بس مر حرام موت گئے کیونکہ فلموں میں ویکن ڈایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال چھے مرنا ہے اس حال چیش داڑی منا داڑی منا مرے گا تو داری منادا سلامت اٹھے گا میں تینوں آنا پیا داڑی منڈا مریا تو داڑی مناد اٹھے گا قبر اور قیامت والے دن ہشر ہوں دڑی منیا تو اے ویخ لا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے پاسے داری والے ہون گے داڑی منہ تگریز والے پاس ہو ہوں فیصلہ کرنا کہ اٹھنا منظور ہے کہ ہزوری سٹنا منظور میںکو میں کہانیاں بیان کر سب کو کھانیاں سکول دیا کتاباں میں ایک تھا راجا ایکجا بیٹھا بجائے رانی بیٹھی توتا چوچو کا گل نہیں سمجھ لگی یہ کھیٹ تماشے ایتھے کی ت ہے اتنے سچ گل ڑی منا جہا معاشریت گناہ جے نیکی کردہ مثلا حضور نے فرمایا سبحان اللہ فرمایا حضرت میرا بلال بانگ پڑھنا اٹھے گا میرا کہہ دو سبحان اللہ بانگ پڑھنا اٹھا کیوں بانگ پڑنا جو ہزور نے فرمایا قبر چ بانگ پڑھتے اٹھے Allah. Allah. اور جو کوئی, نیکی اگر کوئی قرآن پڑھتا پیش پڑ پڑ ہو پڑھو تھاؤ تازہ کرنے ایک شیر میں سلطان صاحب کا سناوا گا تو میرا بیٹھا وہ آشق جناب بڑائ جڑے کہ مراں اللہ سرکار فرما فرمایا تے دوں رو <سلام> سوری سا... سام سکی سا گت سوئی پلٹ نہ سکسے کگی ریٹنا ماسا جناب جڑے کنگ سمران گے وہ نال تیر اچھی اندیا جیو نامی باریاں مار جتوں پنچھی اڑ گئے پنچی اڈ گاری اٹھائی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں دعا کرو فرمایا نال سنگی سنگی کل ناجنا لائیے جوگی چگائیے تم کدی ارب تھی والی پو توڑ مک لے جائیے سہ مائیں ہوا فرمے میاں محمد بخ شاہب رام اللہ دال فرما نے فرمایا ومد سن ماں لگی ہر ہر کرشن میدان ہر اولاد تی تیری مدائی پھر صدقہ شاہ جل سر تو ان د کجلی میں سمجھ تک لگنی سوال تیر فریل فرما نے گیا رو رامل رو راوے گیا رو رامل بچرو ہو را بچرو موت یا وے نیا ملدار نامو تلا گیارو راول بچ رو ہوا وے نا ملدہ نامو تیرا وے گیار ہوئے نامو امڑی الڑی نہ بامو امڑی کے سورج ہر کوئی ستا ہو کے سورج ستا وچ رو راول، بچ رو راول، رو ر maaya nah nilwa namopyawe giyaro l dawal vechro orawe maaya nah nilwa namopyawe سور ج ہر کوئی ستاوے پے کے سورج ہر کوئی ستاوے ماہی پیڑا فیرا نہ پاوے ماہی ابھی پھیرا نہ پاوے سے مطلب سمجھ لو فرما تیرے نار یاری لگی سارے کی ہو گیا چنگار بلا ہوں سر کی ہو گیا نہیں سمجھا <سحن> <سحن> بھنا چنیا نہیں سمجھ امڑی الاوے ماں گانا کڑھتی نہ ہر کوئی ستارے نہ پاوے ایک سیج توے گی رو راول بچو راوے نہ یار ملتا آوے گی راول بچو تو جے میں باہر آخان میں اندر کون سما جینو آخان تو پھر مکئی جانا اندر توے باہر توے تے سرفی پا پسانو تم یہ تھی طبیعت خراب نہ ہوتی نا میں میراج شریف کا موضوع ایس جمے جا تی سنو پھر حقیقت کھولی تو اتے ترتیب میراج بیان ہو رہا اس جمے ایڈا رہے اتنے ان شاء اللہ تنہوں پتا ہے پھر میر ہلکت ہوں پھر اتنے تو سرور ہی بخر ہوں وہ جناب ضرور سرکار کی سواری جب سرکار نے بیتل مقدس بن دیتی ہوں اتنے کھے سفر ہوا اتوں جو شروع ہونا ہے وہ ارشے مولا فکر پھر اتوں واپسی جننا ایک بیان ہو سکیا ہاں جی اپنا ذوق پورا کرنا ہوگا وہ او پھر اوے ہی سون لو لے او سن لو اج میں تکریر تم سنائی شیر جڑے نے اس نشے تے مست کرنے سنائے سنا دعا کرو اللہ سونا سونے ابھی دس صدقے اس فقیر ناچیر حکیر نا. عمل دی میں تنہوں بڑی گلیں کی بڑی گلیں کیتیاں نے میں رسول اللہ وہ سلامان حبی بل صلی اللہ عالی یا رسول اللہ و سلام قیا حبیب اللہ تنم فرسود جا پارا زہجرا رسول اللہ تنم فرسود جا ز یا رسول اللہ دلم پر در دل دیا بار سیا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا تنم فرسو جا پارا زی ہجرا یار رسول اللہ تنم فرسود جا رسول اللہ رسوللا دلمپور درد جیسیا یار رسول اللہ تنم تلمم جا پارا با بستی کتی خریدار میں را دوست میدا خریدار میں عمر را دوست میں درم باؤس مانو آریم مند جا یار سنلا خریدار میں امر را دوست میں در میں بستی کتی خرید ر میں امر را دوست میں درم باؤس مانو علی رم جا یا رسول اللہ تنم فرسو جا پارا زاخ حیران میں سیا شد رو دیا نیکر داخ رول سم پشے پشیمانم پشے مانم پشے ماں یارسول پشیمانم مانم پشے مانم پشے ماں یارسول تنم فلسو جا غلامم ال تسلطانی اگر خانی وگر دانی غلامم ال سلطانی دیگر چیزیں ن میں کا ہم اب سنی رسول اللہ چیز نم کام اب یا رسول اللہ تنم فرسو دا چاروئے شفا پی کشائی بر گناہ رے گنہ مکن محروم جام درا یا یار رسول مکن محروم جام درا یا رسول اللہ سلام کی ہلکے سکھ سلام دے کوئی ہوگنی نام شرما شگا تو دل موغ رب ہوئی Hold the village I think there should be Popify I سلام رخی بہو اسک سلام مدا رکھی بہو ایمان دعا جھری ہو سبام کل وہ ہر کوئی بردا ربنی کلم وہ ہر کوئی دردار. دل دہدہ کوئی ہو جلنا ادا دریا کلمہ He lives around now But we he... جان گل <تصفيق> <تصفيق> سوجن ਸਿਆ ਰਬ ਦੇ دانچ مہراب جگ مرش جی رسی پڑے آئے بہت چھت مڑی ارجو جس کان تھر کے کپو جتیں لاچال oh, پیر oh, oh, لگ نیل لگبے کے سکھ دل آ سکھ جک بت کے to jigare ke ala tu baa kabab tu linda تم جگہ پک بہو پر اسک مصر گا سار مودی تعلو جڑ جاؤ مل گا کمر گے لڑی خرچ بڑھ بھائی کردہ میں سی نو بہ لا شکدی گلی اول اولی جڑا ایشک دی گل اولی ہی جو جوڑ تو توب ہتاو ہو oh, چھوڑوں کزائی جب جدوش تم جا لاؤ مت <تصفيق> کل مائ ہوا بچے ہم سن dalon motiyon to go tu جے ہوں کر